الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ و علی آلک و اصحابک یا نور اللہ مكتوبات المدینہ کی بہت ہی پیاری کتاب جہنم میں لے جانے والے ایمان اس میں امام علی مقام امام اشناکام امام حمام شہزادے قونین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت ہے آپ اپنے والد مولا مشکل کشا سید الاولیاء کرم اللہ تعالی وضحاء الکریم سے روایت کرتے ہیں حضور نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا بخیل ہے یعنی کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہوا پھر اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولی وبی وبارک وسلم الحمدللہ ہم اس سلسلے میں شان پنجتن پاک سنتے ہیں آج حسون حسین رضی اللہ اور علاما کی شان ہم سنیں گے اور ایمان تازہ کریں گے الموجم الکبیر حدیث نمبر چھبیس سو بیاسی ٹو سکس ایٹ حضرت سینہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایتی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشان فرمایا اے لوگوں کیا میں تمہیں ان کے بارے میں خبر نہ دوں جو اپنے نانا نانی کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے چچا اور پتھی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے ماموں اور خالہ کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں کیا میں تمہیں ان کے بارے میں خبر نہ دوں جو اپنے ماں باپ کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں وہ حسن و حسین ہے ان کے نانا اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی نانی خطیجت القبرا رضی اللہ تعالی عنہ ان کی والدہ فاطمہ بنتے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وردی اللہ تعالی عنہ ان کے والد علی بن ابی طالب ان کے چچا جعفر بن ابی طالب ان کی بھپھی امی بنتے ابی طالب ان کے مامو کاسم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خالہ رسول اللہ کی بیٹیاں سیدہ زی سید رقیہ سیدہ ان کے نانا ان کے والد ان کی والدہ ان کے چچا ان کی پھپھی ان کے ماموں ان کے خالہ سب جنتی ہیں میرے اکالی سولہ تو سلام فرما رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں ان کے نانا جنتی ان کے والد والد کون مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وضاء الکریم جنتی والدہ خاتون جنت سیدت النساء آتمت الظہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنتی ان کے چچا حضرت جافر ابن نبی طالب جنتی ان کی پوپھی امر رضی اللہ تعلی جنتی ان کے ماموں حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ان کے ان کی خالائیں آقا کی شہزادیاں جنتی حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت الم کلثوم رضی اللہ تعالی عن اور وہ دونوں یعنی حسن و حسین بھی جنتی ہوں گے اور جو ان دونوں حسن و حسین سے محبت کرے گا میرے اکالی علیہ و اسلام نے فرمایا وہ بھی جنت میں ہوگا سہانندہ ان دو کا صدقہ جلد کو کہا میرے پھول ہے ان دو کا صدقہ دل کو کہا میرے پھول ہے کا جن کو کہا میرے پھول کیجیے رضا کو حشر میں خدا مثال گل شیر میں کل کیاکالی سلات اسلام کے شہزادے حسن و حسین کی میرے اکالی سلاط اسلام نے ارشاد فرمایا یہ حدیث پاک کے سنوں نے ماجہ ماضا کی حدیث نمبر 143 من احب فقد وہ من اب فقد اب جس نے ان دونوں حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی اکالی فلاۃ السلام نے نانا حسنین کریمین جلیلین شہیدین امامین، کریمین، نیرین، قمرین، ظاہرین، طیبین، طاہرین رضی اللہ عنہما کے نانا جان کیا فرما رہے ہیں؟ المستدرک حدیث نمبر 4776 4776 چا، ارشاد فرمایا الحسن والحسین ابن من احب ہوما احب بنی وہ من احبانی احب ہوا وہ احب ہُوا اد خلح اجن وہ من اب غد وما اب غدانی وہ من اب غدانی اب غد ہو من اب غد ہاہ اد خلح نار شسن اور حسین، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں جس نے ان دونوں کو محبوب رکھا یعنی پسند کیا ان سے محبت کی ان سے پیار کیا اس نے مجھے محبوب رکھا جس نے مجھے محبوب رکھا اس نے اللہ کو محبوب رکھا اور جس نے اللہ کو محبوب رکھا اللہ تعالی اس کو جنت میں داخل فرمائے گا اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا اور جس نے اللہ سے بغض رکھا اللہ اس کو داخل جہنم فرمائے گا لرنا اللہ ہی علیکم دشمنانے اہل بیت باغ جنت کی میرے مدغہ خانے تم کو مجھ دا ناری کا ہے دشمان نے حسن حسین رضی اللہ عنہما سے اکالی سلاط اسلام کی کیسی محبت ہے رمان جائیں ایک مرتبہ میرے اکال سلاۃ سلام کے ہمراہ ایک سفر میں اب رضی اللہ تعالی فرماتے ہم نکلے ابھی کچھ ہی راستہ طے ہوا تھا کہ نانا حسنین نے حسن و حسین کے رونے کی آواز سنی اور دونوں اپنی والدہ ماجدہ خاتون جنت فاطمۃ الظہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہی تھے سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رونے کی آواز سن کر بے قرار ہوئے اور تیزی سے ان کے پاس پہنچے اور سجیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی لاڈلی شہزادی سے فرمایا میرے بیٹوں کو کیا ہوا ارض کی انہیں سخت پیاس لگی ہے اکالی سلات اسلام پانی لینے کے لیے مشکیزیں کی طرف بڑھے مگر پانی موجود نہ تھا ان دنوں پانی کی سخت قلت اور شدید حاجت تھی آواز دی کیا کسی کے پاس پانی ہے اکالی سلات اسلام نے آواز دی کیا کسی کے پاس پانی ہے ہر ایک نے مشکیزوں میں دیکھا پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے میرا علی سلاط اسلام نے خاتون جنت کو فرمایا ایک بچہ مجھے دو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی نے ایک بچے کو پردے کے نیچے سے دے دیا آپ نے پکڑ کر سینے سے لگایا پیاس کی وجہ سے وہ شہزادے رو رہے تھے میرا علی سلاط اسلام نے ان کے منہ مبارک میں اپنی زبان مبارک ڈال دی وہ شہزادے چوسنے لگے ح کے سیراب ہو گئے سبحان اللہ اور حضرت ابو رضی اللہ تو فرماتے پھر اس شہزادے کی رونے کی آواز دوبارہ نہیں سنی دوسرے شہزادے اب رو رہے تھے اکالی سلاط اسلام نے ان شہزادوں کو بھی منہ میں زبان ڈال کر سیراب فرما دیا اب دونوں خاموش ہو گئے اور دوبارہ ان کے رونے کی آواز نہ سنی میرے اکالی سلاط اسلام کی ان شہزادوں پر شفقتیں ہی کیسی ہیں کتنے بدنصیبیں جو ان سے دشمنی کرتے ہیں بد جو ان سے بے بات کرتے ہیں بد جو ان کی شان میں غصاخیاں کرتے ہیں کتنے سعادت مند ہیں جو ان سے پیار کرتے ان سے محبت کرتے ان کو فالو کرتے ان کی سیرت کو اپناتے ان کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارتے اللہ اکبر اللہ حضرت رضی اللہ تعالین ہو اتنی پیاری بات اس شاعت فرما رہے پھول دن پول زکن پھول ودن پھول کیا بات رضا اس چمنی کرم کی چمنستان کرم کی کیا با تر اس چمن استان کرم کی اس چمن کرم کی زہرا کلی جس میں ہو اور حسن پول را <سحران> کلی جس میں حسین حسن, حسن, حسن سرحان اللہ الہ آل حضرت کی کیا بات سنیے اللہ حضرت کا عشق کریمین دستگیر ہر دستگیرے ہردوالم کر دیا صف تینے تینے کو حسن حسین کو فمار اکالی سلاط اسلام نے دو عالم, عالم کا ہاتھ تھامنے والا بنا دیا دستگیری ہر دو عالم کر دیا سپتین کو حسنین کو امامین کو کریمین کو کمر کو نیرین کو ظاہرین کو دو عالم کا ہاتھ تھامنے والا دستگیر کر دیا کس طرح کیا دو عالم کر دیا صب تین کو دو عالم کر دیا صب تین کو جا انگشت ہاتھ میں اے می قربان جانے جا انگلی ہاتھ میں اگر میں قربان جاؤں جانے جا جان، اے میری جان کی بھی جا آپ نے اپنے نوازوں کی حسنین کریمین شہیدین جلیلین طیبین یہ کی انگلی تو کیا ہاتھ میں لی آپ نے ان کو دو جہاں کا دستگیر فرما دیا سبحان اللہ سرحان اللہ دستگیری ہری دو تین کو قرب جانگ جان، کیالی کیا ہاتھ میں سحان اللہ ہمارے اکالی سلاد اسلام کے شہزادے حسنین کریم مین ان کی پرورش کس نے کی ان کے نانا چاند نے جو کہ مخلوق میں سب سے بڑے عالم ہیں جو مخلوق میں سب سے زیادہ حسین ہیں ذہین ہیں فتین ہیں اللہ کے محبوب ہیں نبیوں کے سردار ہیں اولیاء کے بھی سردار ہیں ساری مخلوقات سے افضل و اعلی ہیں اور ان کی تربیت کس نے کی باب مدینت العلم مولا مشکل کشان ہے اکالی سلا تو اسلام فرماتے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں ان کے والد نے ان کی تربیت کی اور فیضان مصطفیٰ سے فیضان مشکل کشا سے حسنین کریمین علم و فضل میں ممتاز اور نمایاں تھے امام حسن مشتبہ رضی اللہ کا علم ہو امر بھر احادی سے کا سیکھتے رہے ان کی اشاعت و ترویج میں کوشش کرتے رہے اکالی صلاح اسلام سے حادیث سنی اکالی سلاط اسلام کے علاوہ اپنے والد سے امام حسین سے دیگر اکابر صحابہ سے احادیث روایت کی آپ اپنی اور اپنے بھائی کی اولاد کو حصول تعلیم کے بارے میں تاکید کرتے تھے ایک بار ارشاد فرمائے علم حاصل کرو آج تو تم قوم میں سب سے چھوٹے ہو لیکن تم ان کے بڑے بنو گے اور تم میں سے جن میں یاد رکھنے کی طاقت نہ ہو اسے چاہیے وہ لکھ لیا کرے علم و فضل کیسا تھا امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کے جوابات مولا مشکل کشاہ سے انہوں نے پوچھے وہ حکمت بری باتیں کیا تھیں اللہ اکبر ارض کی مولا مشکل کشاہ سے امام حسن مشتبہ نے مولا مشکل کشاہ نے فرمایا اے میرے بیٹے بتاؤ راست رلی کیا ہے دیانت داری کیا ہے سچائی کیا ہے ارض کی بھلائی کے ذریعے برائی کو دور کرنا مولا مشکل کشاہ حسن امام مشتبہ ابی اللہ تعالاً سے پوچھتے ہیں رشتے داروں اور قبیلے والوں کے ساتھ بھلائی تعاون کرنے میں یہ عرض کی مولا مشکل کشاہ نے پوچھا شب کو تو مہربانی کس میں ہے کی کناط اختیار کرنے میں اور کسی حقیر و ذلیل کسی کو حقیر و ذلیل نہ جاننے میں مولا مشکل کشاہ نے پوچھا ملامت کیا ہے عرض کی خود کو محفوظ رکھنے اور دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنا یہ ملامت ہے مولا مشکل کچھ پوچھتے ہیں اپنے شہزادے سے سخاوت کیا ہے عرض کی تنگستی خوشحالی میں خرچ کرنا بزلی کیا ہے فرماتے ہیں دوست پر ضرورت مندی کا مظاہرہ کرنا دشمن سے بھاگنا پوچھا حلم کیا ہے فرمایا غصہ پی جانا نفس کو قابو رکھنا پوچھا فخر کیا ہے عرض کی نفس کا ہر چیز کے معاملے میں حریث ہونا پوچھا ذلت کس چیز میں ہے قرض کی سچائی کا سامنا کرتے ہوئے گھبرانا بزرگی کیا ہے ارض کی نقصان کرنے والے کو کچھ عطا کرنا اور قصور والے کو معاف کر دینا پوچھا محرومی کیا ہے ارض کی حصہ ملنے پر انکار کر دینا کیسی علمی گفتگو ہے کیسی باتیں باپ بیٹے میں آج کل باپ بیٹے میں تو موبائل کی باتیں ہوں گی کسی ایپلیکیشن کی باتیں ہوں گی دولت کی باتیں ہوں گی مال کمانے کی باتیں ہوں گی گاہک کو چکر کس طرح دینا ہے گاہک کو بیکار مال کس طرح تھمانا ہے یہ باتیں ہوں گی یہاں دیکھیں کیسی علمی گفتگو ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ مولا مشکل پشا کا صدقہ حسن و حسین کا صدقہ ہمیں ہماری اولاد کو عطا فرما دے آمین بجاہ ہند نبی ضلع صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.